السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سے شریف میں سے ایک سو ہے. یعنی ہے اور پانچ سو انتالیس میں ابھی تک ایک سو اکاسی اور راتوں سے ٹیکس رات پتھر میں ہم لوگ اس کے ایسے دون یعنی اسماء الحسنہ میں اور اس کے مقدمے میں ہے. آسماء الحسنہ کے مقدمے وہ آسماء الحسنہ میں جو ہے اس کے مقدمے میں یہ حدیث ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ یہ حدیث مبارک اللہ کی تعرین نبی ہمایا اللہ کے کل منانوی آسماں ہے اور پھر فرمایا من آساں فقر بخ دخل, دخل الجنت من آساں دخل جنت جو شاہ کل آسماں کا احساس یعنی احساس کرے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس احساس سے کام رات ہے اس کے مختلف معنی بیان کے ایک ماں نے احسا کا یہ بتایا جنہ ان تمام راسمات کو جنہیں کر کے کر کے پڑھیں اور پھر جو ہے سب کو لندن میں حد اپنے سب کو پڑھنے کے لیے دوسرا معنی کیا کہ یو مل اللہ بلحصہ بل حسین محبوب نے میرے زبان ایک ایک دوسرا معنی یہ کہ یہ تعلیم جو کتاب بینار دنوں میں سچے سب معنی رہے ہیں اور ان میں سے دوسرا معنی میں رہتے ہیں تو دوسرا میں نے یہ کیا کہ اس لب جیسا کہ یہ معنی ہے کہ ان ننانوے اسماع کو زبان عید کرنے کے ساتھ ساتھ عقل میں بھی سوچتے تھے عقل میں بھی سوچتے تھے ان کی معنیٰ مع ہاں جی جو بھی آپ لباس پڑھیں या آل یارحمان پڑھیں گے اور زبان کے یا رحمان کرنے کے ساتھ ساتھ عقل میں غلط اعلیٰ کی ذہنی ہے اور رحمت کا معنیٰ ذہن میں لاتے چلے اس طرح یا رحیم پڑھیں گے تو اس کے رحمت کا معنی وقت میں لاتے چلے یہ معنی کے مختصان تشریفیں لکھا تھا ہاں جی اور معنی یہ کہ احساس کا یقین نا بیما نقطہ ایسا بیمانی طاقت ہے اور والمانسو اور اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایسا یہ کی بیمانی طاقت ہے جن اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے حیت یہ ہے کہ تم لوگ ہر جت طاقت نہیں رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تم لوگ استقامت ہو ہرج احساس نہیں کر سکیں گے یعنی ہر جت اس طرح استقامت کی تاخیر نہیں کریں رکھیں گے معنی ایسا یعنی جو ان آسمان حسنار کی حرمت کی طاقت رکھ سکیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ایسا یعنی جو ان آسمان حسنار کی حرمت کی طاقت رکھیں مطلب کہ ان تمام آسمان حسنار کی معنی محموم کو جاننے کے ساتھ ان معنی مفہوم کو مثلاً خدا حمت کا تعبین کرنے کے ہاں اللہ سمیع ہے سننے والا ہے اور جب اس بات پر آپ کا ایمان ہے تو اب آپ جو ہے کوئی غلط بات نہ سنیں کیونکہ میں سنوں گا نہ بولیں بولوں گا سنوں گا تو اللہ کو پتہ ہے اللہ بصیر ہے بڑھنے والا ہے اس بات اس مقدس اصول پہ جو ہے پڑھنے کے بعد جو اس پہ طاقت رکھنے کا مطلب یہ احساس ہو رہا ہے کہ نے کہ بھائی اللہ دیکھنے والے میرے تمام اعمار کردار رفتار گفتار اور جب اس حقیقت کا آپ ہوتا ایمان پیدا کریں اس کا حق یہ ہے کہ آخر کسی بھی جو ہے غلط منظر کو ناجائز منظر کو صورت کو نہ دیں یہ معنی جو ہے اس کا حکومت ہے اسی کے آج کی میں ان معنی دہو اور اول ضرور اور شعور کے تھوڑی سی ان میں فرق پہنتے ہیں امام فورالدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ وشال یعنی وشال جس میں معنی کو ان آزمال رکھنا کے معنیٰ کو طاقت رہنے کے موقع یعنی ان کے عرمت رہنے کا ان مان کو کہ ان کے معنی وفوم کو سمجھ کر یوں سمجھے معنی مفہوم کے ساتھ عمل کرنے کے عمل کرنے کا پہلے والے ترماً دوسرے بھی فرمایا تھا الم پہ پڑھنے پہ کے ساتھ ساتھ دہل دماغ میں بھی ان کے معنی محمود کچھ سوچتے جائیں ان دونوں بھی کرنے. اور اور میں فرض کا عبائد کریں باتیں یہ وش اور وشون غنی اور وش میں فرق یہ ہے کہ وش جنون میں جو چیز معتبر ہے وہ ان آزما اور روشنا کے معنی کا ادراک ہے ایلی? یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان سب کے معنی کیا ہیں یعنی کہ صفت کا ادراک اور اس صفحت کے معنی و مفوں کو عقل میں سوچتے جائیں دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی مفو کو جانے جانے کے بعد ساتھ ساتھ سوچتے ہیں اور اس وجہ صبح میں جو چیز معتبر ہے وہ ولطیا بل قبول بشن للی کہ ان حادثہ لطمہ کے معنی وصفی کے مطابق اللہ کی بندگی کرنا اور ان اسما کے مفایوں کے مطابق اللہ کے حضور سر تسلیم کم ہونا مثلاً المنطب اللہ کے اسماء الجنا صحت پڑھتے ہوئے اللہ کے احساب سے کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں نہ کہ صرف زبان سے ہیں تو المنتخب کر لیں اور مانا و مفہوم بھی سوچتے چلیں لیکن کردار و عمل میں اس کا کوئی ظہور نہ ہو ہاں گناہ کرتے چلیں اور اللہ خالمنت کہنے کا فائدہ کیا ہوا ہاں زبان سے پڑھنے کا اور گناہوں سے اجتناب نہ کریں ہاں جی اور صرف پڑھتے چلیں حقیقت میں آپ نے اس اس مبارک سے کوئی فائدہ نہیں لیا ہاں بس صرف زبان سے کیجیے اور صرف ماننا سمجھ لیا آپ کے وجود پر اس اس مبارک کا کوئی اثر نہیں ہو اور اس آپ نے کوئی ہدایت نہیں لی نہ جو اللہ اقبار فرماتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل جب دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے اس حوائشی بھی تھوڑا سا ہے فرش ہے یہ معفہ اس لیے ہی ہے کہ صرف زبان سے لا اللہ کہنے سے کوئی حضر یعنی لیکن جو ہے زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ مانا مفہ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے سوا کے شوق کی, کی اعداد نہ کریں یعنی اللہ کے سوا کے شوق کے سامنے نہ جھکیں اللہ کے سوا کی ضرورت میں سرزرے سے نہ ہو جائے اللہ ہی سے مانگے اسی کی طرح لاحق دے چکے اسی کو سب کچھ سمجھے تو پھر آپ کو فائدہ ہوا ان آسمان سے چوتھا معنیٰ علیہ صاح کا لو چڑاوے امتِ من آسا مَن آثار دخل جنت جس کسی نے ان کا احساس کیا جنت نے داخل ہوئے من طلبہ علم قرآن وہ بھی جملت الحادیث صحیح بھى دلائل عقليت تقنحہ دل بلاسما تيسبى سند ہاں جى انہوں نے فرمايا اس کا معنی ایک معنی چوتھا معنی يہ ہے برابے ہاں احساكہ چوتھا معنٰ یہ ايک من آسا یعنی شرط ان آسما کا احساس ہے یعنی ان آسما الحسنہ کو قرآن پات اور احاديس صريفہ میں سیاح میں اور دلیل عقلی کے ذریعے طلب ہے یعنی ان مناظر میں قرآن عادی سے صحیحہ عقل کے ذریعے سے تلاش کریں گے آسمال جہاں تک کہ حاصل کریں اور ملتقط و آگاہ ہو جائیں گمیں اور ان معنی کو حاصل کریں اسے انہیں. یعنی ان ننانوے آزمال ہو جنا اور ان کے معنی و مباعین پر اس کو آگاہی ہو جائیں اور ان کو حاصل کریں گھومنا کرا فرماتے و معلوم اندال کا لیکن تمام معنی کو اڑان حدیث میں حاصل کرنا یہ جو امان لائم کے تحصیل ہو ان کا آسان حاصل،, حاصل کرنا ممکن نہیں ہے البادہ تحصیل عروم میں اصولی بالفروہی جب تک وہ اصول اور فروغ یعنی جو ہیں عقائد اور شرکی احکامات سب کے قبول حاصل نہ ہو جائے دین کے جو ہے سمجھ آنے والی مقدماتی علوم پر اس کو آگاہی نہ ہو جائے عطایہ التقاد یعنی حاصل کرنا حاضل آسمان ان کتاب اللہ یہاں تک کہ وہ قدرت ادا کریں کہ وہ لے سکیں حاصل کر سکیں قرآن و سنت سے ان آسمات کو میری کتاب اللہ رسلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان من حصل حاضل علوم اور یہ بات واضح جس کسی کو اصول اور فروغ میں علم حاصل ہو جائے اور قدرت پیدا کرنے اسما قرآن سننا سے حاصل کرنے کا غش رہا اور کوشش کا نت تک بلا کا درجہ تھا یہاں یعنی تک وہ علم میں سے مقام پر پہنچے یوم کن اسے اس علم کے ذریعے ان سے ممکن ہو جائے آتما من انکتاب اللہ تعالیٰ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کہ اس پہ ممکن ہو جائیں کہ ان معنی کن ازمانہ کے معنی کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ اس مقام پہ, پہ پہنچے تو فقط بلغا غائب الخشب حل و او دیا اور گویا کہ وہ اللہ کی عبادت بندگی میں آخری مقصد کو پہنچا یعنی اعلیٰ مقصد کو پہنچا اور عظیم مقصد کو پہنچا اس میں لفظ انتقاد عیدھا انتقاد کے معنی ارے حمزہ لام تا پا پاسل مضر لقاتا یل یل قطب لفہ یا التقاطا و تلخ تھا آگ اختیار باب تحرس ہے زمین سے اٹھانا اور خاموش پہ نہیں یعنی یہاں حدیث میں حاصل کرنا اخذ کرنا مناسب ہے ان قرآن حدیث سے ان معنی کو اسفال ہٹنا کی معنی کو حاصل کرے ان کے, ان, ان کے معنی کو صحیح طریقے سے ان انباء کو بھی حاصل کریں ان کے معنی مخوم کو صحیح طریقے سے جانیں اور ان کے معنی وقوع کے مطابق زندگی گزاریں خبر کا عبارت کا ترجمہ یہ تھی کہ یہ معلوم ہے کہ اس مقام پر پہنچنا اللہ تعالیٰ کی قرآن سنت سرما السنا کے یعنی پورا پورا آگاہی حاصل ہونا ممکن نہیں جب تک انسان کو علوم میں اصول اور فروغ اقمام کے مسائل نیت ان علوم کو جاننے کے لیے جو علوماتی ہیں سب پر مکمل اغول حاصل نہ تاکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے اپنے سنت رسول سے ان آسما ان آسماں کو نکالنے اور اخذ کرنے کی قدرت پیدا کریں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو شرط علم کے درجہ اور مقام پر پہنچ جائیں تو وہ قرآن شنت ان آسما اور گھسناہ کے معنیٰ وقوع کو صحیح طریقے سے درخت کریں حقوق پر ان کے مطابق زندگی گزاریں اور اندھا کوشش کریں اور اس علمی مقام پر کون جائیں تو وہ قرآن حدیث سے ان آسما اور کا اشتخراج کر سکیں ان کے معنی و مفاہیم کو صحیح طریقے سے درک کر اور بے شک یہ اشاعت اللہ کے مدد بندگی کے آخری رایت و مقصد کو پہنچ چکا ہے اور اس چلن جو مزید تو ہاتھ ہے مزید ہے ان شاء انشاءاللہ پڑھ کے لحاظ آپ لوگوں تک پہنچاؤں